دل کر روسلو فخر سولان لے گلی منگا بازی تب بازوان باد ناری چلہ خبر کرم درجات اپور کڑے باز ددی یمن یو ددینا پوچھ تو درجو وا نی سپن مریعمل بات اور کمونغی سازوی دمریم تاہکارہ حکمونا و ادنا ہوں ب روحلوں کو دوسو کلکڑ موږ دے پرروہ پاک سررا ولوشا الله مختل الذي نه من بعدیں او کا الله تعلا قوختیں جننگو نامےے دے پغممرانو نه حکمنختلف ہوں لیکن آئی مختلف شکر فمن ہومنس ناسوخش لاک تین فکومر تاسل زرکڑی من قابل ان یا آتی یوم محکد دینا شراب لا بیعن فیهی ولا خلط ولا شفا نبی خرس والبائک و نبی دوستان فیدمن نبی سفارش والکافرون اوم الظالمون و کافران خاصی ظالمان دین اللہ لا الہ الا ہم اللہ چرے نشتے اس حق دار دبندگے دا سوا داغنا الحی ومیش جوندے دے القیوم انتظام کن کے لٹھول عالم دے لا تاخذو سنتوں ولا نوم ننی سیاغل راب پر کالیوں نخوب لہو ما فی السماوات و ما فی اللہ خاص داغ اختیار کیا سی زنا چی جی اسمان کیا شریز مککیم منظدی یشائچ سفارش اکڑی شیلاپ مخاطمتی آلندی مہید سچی دین ولاشی نیلمی انشیرا گرولی دی حص دیلم دا, دا لانا مگر آقا درش اللہ تلا ہو غاڑیم وسعا کرسی و سماواتی واللرم رسید لدہ دا, دا کرسی ټول اسمانو اسمان وزم کتا فراخت دا, دا کرسی اسمان وزم کتا ولا یودو حفظو ماہو نستڑکی اغل راساتنا ددیم اللہ تعالی اوشدان والے قرآدین زور پچاوانی پاکر کی تبین ال روشن مینل گئی کو یقیناً خخ کا رشیر ہدایت سرکشینہ فمع تعوت کو غیر مضبولہ مل سوری پارے اللہ علی اللہ منو اللہ تعالیٰ دوست مددگار دیمان والا یخرجو ن ظلمات وزین کا فرو متا آن سکفر کرے مرغری ددی دو تاوت یخرجون ظلمات اولا یغیر دوران نہ ترتا اولئک اصحاب النار دا کسان اور والا ہم فيها خالدون ایوب پڑے اور کہ ہمیں شریم لم ترئ للذی حاج جا ابراہیم فی ربهم عین گرے حال لغشاتہ تجگنے کو لے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سراپ باز اور عبدان کے اللہ تعالیشاہیم کلچ وبراہیم السلام رب زماغات کو چپ والله لا جی کفر کر واللہ تعالی حجد نخی دلیل نخی لا سقوم ظالمین تام او کلذی مر علی قریا یعنی کیتلی دا پشان داغ شا شورتیر شو یو کلی وانے وہیہ خاویۃ علی عرش او کلی پروتو بخلو چتون وانے قال ان یحییھا ذی اللہ بعد موتہ پس ستائ مردا تم نڈکلا تا مڑا تل کا بارچ اللہ کو, کو سمر سارے نو یوم بلکہ خوراک سا بدل شی آم ون زور مارے کا گوراکر تام ولین جا لساتی پاراچی گردو مانخلو او گوکو دے خرتا سرگی خز مخصو مکلاشی قال العالم ان الله على كل شيء قدير دوے زپے گم یقین اللہ فارسی زبانے قدرت داروں کے رحم و قال ابراہیم رب اَرِنِي کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتَى اوکل شو ابراہیم علیہ السلام رب الزمان ما توخے سنگ بجندے تموڑ لرام قال اولم تؤمن بالله تتسوقو ایا ولتنمنیم فسکڑی ٹکڑی کری لانس رہو سات سمجھ لا کلام بیا کی گدا پر ہر نذیہ غلط دینا سے ٹکڑا سمدہن یا تین کا سایہ بیاواز ور کدیتہ ناراضی بتاتا منڈی بہی منڈے والمن اللہ حازیزن حکیم ا یقین ساتھ جل تعالی زور ور دے حکمتن والیم مصلو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثال دا معلوم دا اے کسانوں چی خرچ کریق بل معلوم دا لاردین د غلبی دا پاران کامسل حبتنم بتت سبا سنابل پشان د حال دے دا او دانے دے شرازرغن کیو وگی فی کل سنبلت میں تحبا پار وگی کی سلدانی وی واللہ یضاعف لمن یشعا واللہ زیادی کی چال رشع واریم خرچکڑی سزباد تکلیفر لهم وجره من دربهم دي دبالا السواب دي دنفقات دي پني درب دديم ولا خوفن عليهم ولا هم يحزنون لبايس جراب دين وديغم جنكيم قول معروف ومغفران وينانك وبخنك والخير من صدقتي وردید آئے صدقینا چکی ورپسی تکلیف ہر گولم واللہ غنی حلیم اللہ تلائے بے حاجتا صبرناکم دے یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والو لا تبطلو صدقاتکم بالمن والذہ مباتلو اے صواب دخبلو صدقو پزبادنک والو پتنگ والو مباتلو اے صواب دخبلو صدقو پتنگ والو کلزیوں کما لہوراس کش پشانت باتائے دخل گولا یو مین بلاہوں کی بالا پرستن ف مسلوں کمسل سفان نسا دد د خرچ دد صدقیم پشان د حال د او هموارې علیہ تو راابون چې پاییبانې خاوریم فصبهوابلنو اوورسیایته ش د باران پهه کوو سلدانو پری لا یاقروونه لا ش مما ک وون می دا خلک پ بانے دا عملوننا چېریکرییم۔ والله لا يهدي القوم الكافرين اللہ ہدایت نور کی وصاب نور قوم کافرانہ تام او مثال الذين ينفقون ولهم ابتغاء مرضات الله او مثال ذا شيخ يخب المال ونظر لتولوا ذاد الله وت ن فسبل کم سلجربتان ویلی مچن فیل ویل نوكمن رسيا تا گن ماران نو لگبارا ولا پورے والله بما تعملون بصير والله فاعملوا جتاسو كويلدون كده اي ودع احدكم من تكون له جنته من نخيل وعنب ايا خخو يوتن ساسو شداغد باغو تجریم ان تحت لہو پارا مدا بہل والے اور آئے تا تیز رسی چپاہے کی رو مین قد نو سہ با قو بہین اللہ دغ سے اللہ تاثلا مثال نال لعلکم تتفکرون دل پارا سے تاثکی پا فکر نکا رکھ لو حلزی نام ایمان والا انفقوه من طباتېمان ما سب خرج کو د کاررا هغه معلونا چې تاسو ګټ ہے پهجارت وغیرران خرجنا لکوې ن لل او داسیزون نا چې موږه او باسو تاسو ل را دزمکنا واللهته ی ممل او قسم کو د ردی د هغېنا فقونه چې خررج قبل ان کی پٹک رائے چتان تا کی اوادديقیمان یری تاسود دفقی رنا ومرکم بالفاشا او کم درقیې تااسته بخل کولو والله یا مغفرتا معافم من ہو فضل والله تا تا کی دبخشش در کولو د خپل طرف نا او د مال در کولو والله هو س نلی فضل والد علم اعلم کریم يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَارْكِيبُ خِلْمُ الدِّقْرَانِ شَالِجُ وَارِيم وَمَنْ يُؤْتَلْ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَشَالِجُ وَارْكِيبُ خِلْمُ الدِّقْرَانِ وَيَقِينُ الْكِتَابِ نَا مَغَرّ خَالِصْ خَالِصُ عَقْلٍ وَمَا ان فَقَطْ مِن نَفَقَةِ النُّونِ نَزَلْتُ نے خرش بے تعینگار کتا سوخار اور خبیر مرون خبر لریم لا کو حقیق ترسی چال چوڑی و ماتم فکوم فلان فم ناچ خرچ کا سمال دین شاد خرچ نہ کو مگر داد آش تاسو خرچ کا ہے حلال مال پورے پورا بدر دیش تاسایا جرم وان تم لات بائے ظلم نہ شکیرے للف قرآ الفی سبھی خرچ ورک نہ فقات ور کحتاج و خل کتاسم فل وسن ڈری سفر کو لو بزمک یا سبو من جاہل گمان کی پری بنے نا خبر سڑے موال دار ده دا وجيزان مشكل و حرام ہونا طارفهم بسمعهم خطب جن په خاص لا اصلون الناس الحاف سوالنا نكاي دخل كنا به حاجتا به ضرورتا وما تنفقو من خير او شي خلكت اسو حلال مال فانه الله به عليم من یحزنون غمجن لاقب اللہ کما یقی یا تحبت ن پاسی گی دقر نہ مګر پشان شان د پاسې د نور چې آج ګړ وړکړی هغه له شیطان د وځي جی د وسوسه ا د وځي جی د لګي د ګوډ پیرانونو نام زالک انهم القالو انما البع مثل الریبان داد له جنا دی واي یقینا ناخرس ول پشانت د شروسی رب نش دے دے بان لا تارلیم گردیاح لاگ لو در وولا کورا فيها خالدون الله لا كفار تو اللہ تلامینا چاثر چڑی کفر گنہ گاری یقین کسان چی مان راوڑی مطابق د واح سلام وقام زکا پابندی دان زکی اور کئی زکات لہم مجرم دید بالکی میم اللَّهِ تلا ما من باقی پاتی كنتم مؤمنين ایمان كون بحرب من الله فاضن اللہ خبر شہ بلو جنگ سراد اللہ قرض دارے تظلمون تظلمون تنگس ونظرت الى ميسر لازم نبتاسو مهلت ور كو تر وقتا سانياب اورین وان خیر خير لكم او كخيراتك تاسو اغت معاف کہیں نذاغر تاسو لرن كنتم تعلمون ان تاسو ہوئے گے واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ایرر کے پیشکی بسے تا سوٹولپائے سمت وفا نفس پورا اور ہر وہم لا کلو ظلم شاسکی یا یوز الذین شکل اذا تداینتم یون ایمان والو کلچ مام لو کہ اولی کن کے بہن صاف سلام والله یا بقاې ب یوا کارې نهقي لکن کې د لیکلونا ک عمهله ف ل چې خودنه کړې د اللهنو لیک لږين وال يوم لله جي لحق لادي سرړے شپغمانېقررض دیں وال تخلهرببع او يرد ک اللهانه شرب د وال ی بخص ہوشي او کمی د ن کوي دغې نه حس کاین فکان الذي یا لحقو سفهن نو ضفان نو کویا سړے چې پامنېقرري کا مقل یا کم زورم او لاستوملله یا س نندري چې لا کیشي د پخلا نیملہ اختار منسڑے پینسر وسوان و گواہان ساسو داری فیل کنی گوان فرجل امراطان یو سڑی منت ماچا داتوانا دن جی کئی دین فتوز احدا ہوں الخرام میاتاش پور کی بلتام گڑتا سولی کل دری کر سگی کبھی کلگیو کٹھیریلا جل سردنیٹ مقصد انصاف دے واک شہاد برابر ان کی رواہ گوہان وادن اللہ ترتاؤ دیتا چاسبکام لاکن کبھی سودا گری سودا گیری, گیری حاضر تو دیرو نا وڑتا فل صالے کم جون اللہ تک نش بتاسو گنا پنل وا شیروی تب آیا تم گوہان سے کلش سخر سول گویم گواہتا ساک فینسو کم بکم یقینا گٹ کو نا دین خطرے بتا سب تقرر سوپ سفر کے لگانا فَاِنَّا مِنَ اعتبار کی, دِلَّ دِلَّ دِلَّ مِنَ آمَانَتَهُ کی اعتبار نہمان دس چاغان تبار کر ولا تکت مشہد گواہ یدا کبل و میتم ہاف نو آسی کلو آجاچپڑا گویلن گار واحم آللہ چیتاسو کل گئے لِلَّهِ مَا فِي وَمَا فِي خاص لالا اختیار کیسو بزر کی سابقی تاسر پائے اللہ تعالیم اللہ تعالی پارسیبان قدرت درون ایمان دعوڑے رسول طرف لانئی وی جُدائی دا دا داغنا ایمان جدائی نکومان پیمانوکلے داری کوبنا رب زموں کل مس خاست لا کلام تکلیف نور کی اللہ اس نفس مگر ہر نفسہ دا بد داغ نے کم اللہ شکڑی والی سبت پار نفس بانے سدادا کے بدام شاڑی ربنا لا تو دیوائی اے ربزم منگ منی سے انسینا اختانا قیر کم منگ آیا خطائیو کم منگ ربنا اے روزم ولا تحمل علینا اسرام اما بار کئی فنگ بانے غٹ گنا کما حملتو اللذین من قبلنا لکتا شرابار کرو بائے کسانو چزم نمخی ترشیم ربنا اے رب نا ربزمپ مان زم وسنی دا پورت کو متا نو رحم کت مو لو فانصرنا للقوم الكافرين نغلب راك ممتعب قوم كافران باندين بسم الله الرحمن الرحيم الف لامين الله لا إله إلا هو اللح شرين اشتحق دار دبندگي سوا دارنا الہیومش انتظام کو ان کے رٹولاحق نازل کل اللہ تعبان کتاب حقارق تصدیق کتابوں اللہ تعالیٰ من قبل امکید قرآن ناہو دلل ناس ہدایت دپا دخل کو وانزل الفرقان ونازل کری اللہ جدائی راسون کی بمند حق باتل کے ان اللذین کفروں بی آیات اللہ یقین ناکس آنچ کفر اکڑے پائیتون دللہ لہم وضعاب شدید دید پر آزاب دے سخ واللہ عزیز تقام واللہ تعالیٰ زرور دے بدلہ اس تن کے دے ان اللہ لا یخفہ علیہ شئیم فی الارض ولا فی السماء یقیناً اللہ تعالیٰ نپٹی کی پاہبانی الشیز مککی نپ آسمان کی هو اللہ یصورکم فی الارحامی کیف یشاہم خاص اللہ ذات دے شک نے جوڑے استاسو پر رحم نو دو استاسو کے سرنگ جو واڑی لا الہ الا اللہ نش تو وقت امداد گا ہر سے وا دانا العزیز الحکیم ذرا ورز حکمتون علی هو الذی ينزل الکتاب خاص اللہ ذات نازل کرے تابانے کتاب منہو آیا تم حکماتی کتاب نیا تری مانو والا, من مانو والا فی کسان چائے نطابداری کی دعائی شکم پٹھو مانو آلی در قرآن در کتابنا ابتغال فتنا دپاراد لطولود فتنے بخلق کے وابتغال تاویل یو دپاراد لطولود دا حقیقت دائے وما یعلم تائے لہو اللہ انہ پوئے کی باقیقت دائے بانے مگر یو اللہ ما کرت قبلی مگر خالص عقل والام رب نا ترو بنا یا باہ میں کغے زممللونا بعد از ہد تنا پس شام د ہدایت کرے دیں وہو لنا مل لدوں کا رہم اور بیمونںہ خاصپل طرفناک لکالے بدین ان گانتل وہوں یخینن تو بخششوررکں کے ربنا ان کجا میںںنا سےے اے, اے رائے خلق دا سر وسط لارے جی ان اللہ لا یقین اللہ تلا خلاف نقی اللہ ان اللہ دین کفر یقیناً کافران خلق لن تن ج نشي دف کول دنا معلوونه ددی اونا اولا درري من الله دا الله دا ذااب ننشنی شیم او لا ک هم وکوو ودوننارم او دا کسانو دیری خشاک درو کذاعالی فرانا اوله حال دې کسانو پشان د حال دفرونیانو او دا کسانو چې مخک کل ضبو بیاتنان بی ترجنګ لغې زممغاتونونهفااخظ همم الله بزنو بهم نونی وال اللهغ لم پهزار سره په س کونا ہونو دایم والله خوشادي د قاو اللهصل سختهذاور کوون ک پل ل نه کافرانوجہ ہوتا شے دنیا کی الى جہنم ویارا جہنم, جہنم قد کا نل تن یقیناً ف تم تو قاتل فی سبھی یو ڈلواد والی و اخران کافر مثل عین رادشن واللہ من میشام اللہ تعالیٰ سے مینا داسی شدید واڑی شعزنا ندي والبنين وزامن ديم والقناتير المقنطرة وخزاني دي جمك رشي من الزهاب والفضة دسرو زرو دس بنزرو نام والخيل المصومة واسن سعرب والنعم وصعب والحرس وفصل نام ذلك متعاو الحياة الدنيا داټول طول سلقا نفع دجوان دنيا بدا خبر درکم زتا سڑکیم جنات دپار دائک سانوش تک فَأَنزَلَ رَبُّكَ جَنَّتَنِ نَزِيرٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بَهِى الْبَالِغِ الذَّائِلِينَ خَالِدِينَ فِيهَا مَا شَابَ الدَّائِغِينَ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَبِغِيَارٍ لِكَسَاتِ الْعِشْيِ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ أَعْظَمُ لَذَّتَرَفْنَا وَاللَّهُ بَصِيرٌ اللہ تلا علی دن کے ریخ بل بندان چائی وئی یار بام گئی بخ ن تل گنا رو بس دزا دور نام الصابرين او صادقن دامن کان بندگان صبر کا ان کے او اشتیاع ان کے والقانتين او پورا اطاعت کا ان کے والمنفقين او خرچ کا ان کی وفتن کی دیال لانا پوخد کے والمستغفرين بالاسحار بخا گفتوں کی دی اللہ نا بوخت پیشمنی کے شهد الله انه لا اله الا هو گوی کر دشت اختار دبند گئے مگر ملا کتو گوی کر ملا خاندان بل قسطے پورک لکھ دی الا لاہ واقع مدد مددگار مگر اللہ حکیم زور حکمت ان عند اسلام یقینا دین چ لے پری اللہ صرف اسلام نے بعد اختلافی نئے کسانوں مگر پسنا شراغل چاچی کبر کو دلہ پایا تنویر حساب کو ان کے فإن حاج کا قدیبیام جگڑ گیتا سراپ توحید کے فکل لِلَّهِ تو منتوان طور اللہ دران وقل او کتاب ہدا حق اووجنی بغمبران د را بغیر د جر شنا واقلوونه الذي نهيا من الناس اووجنی کسان ته شی حکم ق په انصاب سره د نورو خلکونا ف بشر هم بیاظاب نلیم نوزیر اور قله بااف درنااکله دیا خراب گے آرکیش کتاب اللہ رابل علی کی اللہ کتاب تا لیا کم بین تیر پاچھ دینا دام پریوی چلے بندرسی مونگرد جہان مگر دل راپار دین ددی دد دی کے ماں کان خبرو جوڑی ددی گٹ ملیاں نصرنگ بہیدری حال کلچ موندی راجہ موقود اصر وستا اچھ شک ونی بھائے کے شک نشت بھائے کے وفیت کل نفس مانک سوت اپورا بور کلشیہ نفستا حوامل چاہی کڑی وہم لا ازلمون او پدی بائز ظلم نشکے رہے خل اللہم مالک الملک وائتو اللہ مالک تو بادشاہ ہے تو تل ملک منت شاء بادشاہ وہ تو عزد منت شاہ عزت ور کے شالچی واڑی وہ تو دلو منت شا ذلتور کے شالچ واڑی بی کل خیر پلاس کٹول خیر إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَخْلُقُ نَنْتَ وَفَارِسِبَنَ قُدْرَتُهُمْ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ إِنَّهُ وَاسِطُ اشْفَپَپَرُسْكِي وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَاسِطُ رُسْپَشْپَگِي وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ رُوبَاسِتُ اجُونْدِ لَادَ مَڑْنَا وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ و يرزق من تشاء بغير حساب اروزي اور کہیں بے حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء ان الذين سي کافران كافران دوستان من دون الممنین چورتی رید دوستانی دمومنانونا ومن یفعل ذالک شاشو قداکار فلیس من اللہ فیشے نرد دالار دین دالار دوستانی بیسیس کے اللہ انت تقو منہم تقا لكن کتاسو زان ساتے درین زان ساتل کپٹ سات کی یا کارکو عالم نہ پائے وان اللہ عالم معاف چلیم نے پائے تو دوله نه نه او نه ارمان ب کوی چې په ما دې نفس ما دې عملې مزلوي لرم او حظ وکمونله او نفسه او یره درک الله ته اوسته د خپداننا واللهوروفم بړی بعد والله ډیر شت کوم کې په بندگانو او کوم توحبو نه الله نبي ک تاسو من کو الله سر ف برروني تا بداریو ک صرف زمان يحبب کوم الله الله بتا سر مینو ک فر لم زنو ب کو بخن بهو ک تستکنا ناس والله غفور رحیم اللہ تعالی بخنک ان کے رحم الله ت بخن کو کې رحم کوون ک والله توا تابعداري کوي ذاللا او تابعداري ذاغرسول رسول فاين توالو قتا سومفوا او دے تابعداري نه فئن الله لا يحب الكافرين یقینا الله تعالى انه خي كفركم كل رام ان, ان الله اصفى ادم ونوحا یقینا الله تعالى غركڑی غركڑی ادم علیہ السلام ونوح علیہ السلام والابراهيم اولاد ابراهيم علیہ السلام وال عمران اولاد عمران علیہ السلام عل العالمین بطول خلقو ذریۃ بعضھا من بعض داخو نسل لے بعضی پیراشی بعضنا والله سمیع و علیم الله تعالی صوری بار صپوے ہیں قالت حالت عمران کل شویل بی بی عمران ربینی نظرت لکا یاربا ما منختکڑی تعلرا ما فی بطنی دہغاسی چلما پخیٹرے محررن ازاد خدمت ددین دبارا فتقبل منی نتی قبل کے زمانا انکا انتا سمیع العلیم یقینا تار سور پار سپویا فَلَمَّا وَضَعَتْهَا أَرْكَلاَشِي أُزِغَ وَلاَ غَيْرُ رَجِينَهْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى نَوِيَ وَيْلِيَ رَبِّ مَا فِى أُزِغَ وَلاَ غَيْرُ رَجِينَهْ وَاللَّهُ عَلاَمٌ بِمَا وَضَعَتْ وَالَّذِى أَخْبَرَهُ بِغَيْرِ زَنَانٍ شِدِيزِ دِيقَ وَلِوَامَ وَلَيْسَ صَرَّكَ كُلُّ أُنثَى هُنَّ وئنی مر اخرمر وی ویزوکا اکیلن زپن تیلر پتا سر لرا میتا شیت کبل کبولی کبولی ربدا کبلستا نواتن حسنا وزرغن وزرغن والی خیستا وہ کفل ہا زکری دخلا زکری المحراب اور وخشداخل و شاعت ذکر سلام خاص بادانے تام وہ جدائ دہار مند دائے مرمال یقینی چار چیواڑی بے حساب کر کے تخاص طرف طرفنا بچے پاک ان سمیوں دعائے قبل ان کے دعا گانے فنا تسن ملا نواز برقرام ملا کو نو دیولا سلیف ہرارے خاص انشر ان ان و حیام یقینی پہیام استقم بھی کلیمت مین اللہ تصدیق سید نو سردار بھائی نو پاک باز بھائی نبی نا کامل غلام یا کی برو حالدار سے مراتی آخر الله زماشن کلائے شام ویل بس خبر بن کے خلکس رام دیر مگر پیشارا ربرا یا سب بل ناشی واربی وا ماجی گری کے اوپس رو ملا مرموش ملاک مرم انسطا کی یقیناً اللہ تعالیٰ تو رکڑے اور تی پاک سات وصطف عالان سائل عالمین اور والے درکڑے تاتا تاپزنانوں دخل کو ٹولو یا مریم اخنتیل ربیک اے مریم تابے داری کا دف حکم درفست وس دیر کائی ماوا کی روکو کو سرد روکو گون کو نام کمی نمبل داش جبروں وی گؤں دے تا تا وما شکموا لديهم نی رخ اضر کوڑ کو مر کلیم یقینی پولیمی سر اللہ ترف نام مسی ہوا خام مخن اللہ ناتا سفل محد فِي کہلام اور خبر وقع دخل کو سرابی کمور کے پپو خمر کے منہ نہ سال ہی نائی و د کا ملے کان قالت رب نلی ولد مر ولم بشر لگو ماسرائے اللہ یخلک ما یشام الله پیدا کی سچی واری اضا خدا مرائے کلچراد کا فانما يقول له قوم فيكون يقينا ويغدو شاعا وشيا ويعلمه الكتاب والحكم او تعليم عرفيا كتاب والسنه والتوراة والانجيل او التوراة والانجيل نیل یقیناستا مجاستا یقیناً پشاند شکل یقینجوڑوٹو کہیاتر دکل الله په حکم شیوالل وی ملا والابرس اجوڑوں پی مورنا پیدا شیر والا مؤتا بما دبتا او خبر در کمتاسو سخراکست آشتاسو چمک لوکیل یقین پلے ٹو لوکے موجود تصدیقوں کی رائے زمانہ مخیرے بعض حلال بتاؤ کرشی کشی بتا سو من کم اراؤڑی ماتا اس کا نورم دیر موجود ساسو ربد طرف نام فتف اللہ ہوا تو اللہ قوید ان اللہ ربی و رب کو یقیناً اللہ تعالی زما رب دے استاسم رب نو بندگی اغل خاص قید تم مستقیم دادا غام عیسا منہ ارکل شخمال کو عیسا اسلام زر خلکن کو الله وی سوبری زمان مرگر تعکوم کی منا بلا می مڑے پلاشہ مسلمون گوشا کنن مارتا باری ربنا منا زیا ربز میماندا والے پائے چیتاس نا دلکڑی و سبان رسولا تابداری کرے من سا رسو فکنا مع شاہی دین کا ها سردا شادت کو ان کو توحید نام و مکر و مکر الله اپرت چلو نے جون کلندی د پار نہ قتل علیہ السلام اپرت چلو کو اللہ دا غدوش کلو والله هو خیر الماکرین اللہ تعالی بہتر نشل جوڑوں ان کو اخلم لیا اور آپ دن مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ز کا فران فوق كفروا اگر قسان پورت قسان نشری کا فرم علا یوم تل کا مت نس دے پورے خاص ماتستی فاہ کم ابئی نہ کم فی ماہ کم تم پائے خبروں کی شتاسب خبرو خبرو کے اختلاف قوائے فام لذی نہ کفرو نافر خلق شری هم بحماون شریر نہ زاپ اور کم زاغی دراز آپ سخت دنیا والا دنیا اور گیم سانچی من راوڑ ملنے کڑی متاب دفی مجور پور برقی اللہ دیتا سوب نام اللہ لا يحب واللہ تعالی ظلمن سلام ذالک من چا تھونا ہکی نڑک مسل, مسل یقین پیدائش پنیزا تم سلام خلو جو بے اولا گت یو انسان مشواغ یو انسان الحق میں حقائی جاستہ دربد طرف نہیں فلا تم من منتری نمکی گاد ان کو ڈرین بحقیم پمن خاجی مجا من ک منل ن جی جگڑی تا سرا پے حقیم رسوا شراغلے تا تواہیم فکلتا لو نو تراش نوا نا شروع ونساکم جامنستان زمو زنان ساسو وأنفسنا وأنفسكم ومركري زمقهم ومركري استعصون ثم نبتهل بعباجزيوكو اللاتان فنجل لعنت الله على الكاذبين نوغارو لعنتا لحظر فتروجن خلقهم إن هذا لهو القصص الحق يَتُيْنَنُ دَارِ خَامَ خَاء بَوَيَندَ حَق وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ نُنَشَأُ دَارَ زَبَنْ دَغَاي سُوك سِوَى ذَٰلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيم أيقينًا أن الله تعالى ذو العز والحكمة فإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا حَالِمُونَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ سوائ کتاب تالو آشین الا کلی متی کلیم تا سوائ نا بینک برابر گومیہ کرا بند گیب نیواد انب شریح تلا سر ولا او من نبا نسیب زمان بازل را اختیار مند شری سیوان فین مخواڑوں فکول شاد من پورا مسلمان یا احلال کتاب والوں سوپاتیم السلام کیلائے آکل نارنال خبردار ها تاسو ایم کاجکا خبر کی چیتا پیلمستی علم جگڑی کو خبر کھینستا سلا پائے بنے اللہ پوئی سوتا سن پوئے گئے ما کان ابراہیم و و نو ابراہیم علیہ السلام یہودیوں نسرانی لاکم مسلم لا کنک پوحید بان نے پور تاب داری کو مشرقان سے نزدی رخل کو نا ابراہیم سلام تام للام خا کسان بھی تعالی نے خاص مددگار نہیں مان والا واریتا شراہیتا سو لان وی محف پل جان وی نو لوتی کتاب کتاب کفر پائے وان تم تشدو نار دار کتاب بالباطل اے کتاب والا گڑبڑ بانی پسود بات وت پٹلیکتا مرغیوں خار کے پاسی نادر شیران والا دین پارا شراخل کو پسی دے دین اولا تو مینو علا دینک خبر من ہے چیتا شی بلچا تا پرشانتائے چیتا شیر او اور سوق پتاسو پدلی کے قل فضل بید اللہ يختص من خاصی اللہ لا خزانا منظیا قو مگر سو بریشی لاڑ نال دادی وائی لال چین پانے پوڑ لو ر دام نی سگنا وائل اجوڑی بال تلا درو مو د بلا دا, سن دا بلکی من بلکی منفا بیاہ دی چاشی پور والے کو دلہ پلو روزان خیانت نام فین اللہ یقین اللہ, اللہ تعالیٰ متقان الرام یشتراہ کسان چلی ولا کسو دنیا معمولی سرخ خبر گئی ولا إليهم يوم ولا ولهم ازعب دلناك ان يلؤون یقینا بعد خام خا ر تا پلیپ کتاب نو تح سبو مین کتاب دل من چاسو کم کے کتاب نام ہو أدي وايذا الله ذا طرف نذيم وما هو من عند الله أفال دارئ اذا الله ذا طرف نذيم ويطولون على العلم كذب أوادي <تصفيق> <تصفيق> بلបាន درو ما كان لمشري ندینا سی بندرام اوتی اللہ نو سے کتاب افسلیبری سمکل خلپتا اللہ شاسو بندگی ان کی مال سیوا ما کن ربانی لا کئی خلکتا شتاس خدائی خلک بالک پاش تاسو خود کتاب کتابال ویواکیا چوستیام رکمت اصوی تا سی وند چیتاس ملا کمبر درخل آیا حکم در بعد کاستر پس او لما شتا میزماؤ کلوان کتابی خامرکڑتاس کتاب ساشا رسولی معی کی رائے کتابر لو میو به ول ترن خام خاں برم خام گولا کراس تاسو پانیارو لا فر گواش تاسو گا دستاؤ گوکن فمنت ولدا چاچم خوڑ دینتا پی لا کاسی کان پورنا فرم اف صرف دین اللہ یبغول آیا سوا اد دین الا اللہ نادا خلق للتی وله وسلم من في السماوات والارض فان ذاء خاص اگر تعبیب یا صید اسمعنون منكم کہیں طاعون کہ ہم خوشال ہو پر خفگان یا پوشال کلا ملا ہاں تو ایمان آئی مان راوی ملا پائے شی بن گروان و معا براہیم اسمی لوب وا و پائش ناظر ابراہیم السلام السلام السلام اسمائیل نمبر لانینا مسلم خاص اللہ تخلاثی وینچیو لٹو سواد اسلام نابل دین نقصان سرن توفيق وركيا اللّٰذي ماانها اقومتا شكوفر اقريبا سيماان رولو ذذينا وشهدوا وقصد شعادت قولنا شعنا الرسول حق دا رسول حق وجاهم البينات وراغلی دیتا مخکار دليلنا دا دا دا حقانیت والله لا يهدل قوم الظالمين توفیق نور کی قوم تا لعنت اللہ توفیق ہدایت نور کیالتا ہنال دا کان دزادار چپدی باندھی دہ لان دلہ ترف نام ول ملا کم ملا کد ترف نام طرفنا سی حجمین رخل نام خالدی آمی لانت کی لا خالدی نیری نا مدرا وعمل نا سا کفرم ویاپا پاشو کفر کو گمراہ یقینا کسان دی پورا مرشی بداسال کی دا کسان دیل عذاب درناک دے وما لہم من ناصرین انبیل دیلہ سب مددگاہ